دراصل مستقل خون شہادت سے نکھرنا ہوگا جنہا رہنا ہے کچھ بھی مرنا ہوگا شمرنا ہوگا آنکھ سے محدی دور آ کے لہو بہتا ہے ان میں شہ مظلوم ابھی رہتا ہے آنکھ سے محدید دور آ کے لہو بہتا ہے اتر گاہ ہوگا گرہنا کشل سیمر سوگا گرہنا کشل سیمر سوگا حالت جنگ میں ہے اہل ہم علی شہادت سے نہیں بھاگیں گے جنگ میں ہے عزا گے گے ہم علی بال شہادت سے نہیں بھاگیں گے موت کے پاپ سے ظالم کو ہی ڈرنا مرنا ہوگا جاج اپنا ہمیشہ ہے اصولوں کی طرح ہم جنازوں کو اٹھا لیتے ہیں پھولوں کی طرح اپنا ہمیشہ ہے اصولوں کی طرح شبی مرنا ہوگا رہنا تو شرفی پہ مرنا ہوگا راہ ہم وار نہیں کرتے پلیزوں کے لیے ہم سہارا نہیں بنتے ہیں یزیدوں کے لیے کے لیے ہم سہارا نہیں بنتے ہیں یزیدوں کے لیے ایک سمندر کی طرح ہم کو بفرنا ہوگا رہنا تو کشل بھی لینا ہے بچوں کو علی اس گھر سے جوش ملتا جوانوں کو علی کے بر سے یاد آج ریاست حضرے یا لینا ہے بچوں کو علی گھر سے روپے ملتا چوانوں کو علی اکبر سے دوب کر خون کے دریا میں ابھرنا ہوگا رہنا ہے تو شفی ہوگا رہنا تش مرنا ہوگا جوڑنا عالم اسلام ہے بیٹا تم نے شہری کہتے کہ سوتے ٹکڑے ہوں گے کہتے کے کا سوتے ٹکڑے ہے بیٹا تم نے خال پر جان میری تم کو بکھرنا ہوگا رہنا ہے تو میں مرنا چکے تو بار عجب شین کہی جنگ ایسی کبھی دنیا نے نہ دیکھی ہوگی جان دیکھ کے تو بات عجب شین کہیں جنگ ایسی کبھی دنیا نے نہ دیکھی ہوگی آج اص اترنا ہوگا رحمد تشلسی میں مرتا ہوگا رحما میں ہوگا کب بچی ہے زندان تیار کمر اور زنجیر میں آپ گرفتار مگر تیار کا اور زنجیر میں آب ہے گرفتار مگر لے کے مہیت حالت میں اترنا مرنا ہوگا رہنا ہے کچھ بھی بے مرنا ہوگا